الحمد للہ شرم ہمیں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا بالا دکھائے جب تم نے فتر کے شاپ گئے تو اپنی شرم گاہ دائیں ہاتھ سے نہ وہ عیدا خلاف فلاح سرستہ نہیں کی اور فرمایا کہ جب فضائے حاضر پہ کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے وہ عیدا شاعب شرب نہ خسم واہے گا اور جب پانی پینے لگے تو ایک ہی سانس میں نہ آتی ہے اسی طرح سیدہ خطفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں ربی اللہ تعالیٰ کا آپ نے احساس فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں ہاتھ تھا کام یج المین کہانی ہی وہ شرابی دایا ہاتھ آپ استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے پینے کے لیے وہ سیابی ہی لباس پہننے کے لیے اور جو بائیں ہاتھ تھا وہ یج ارو شا اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے عمر میں سید ایسا سیفا رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دایا ہاتھ وزو کے لیے کھانے پینے کے لیے ہوتا یدو یسرا یہ فلاحی ہی و ناکان اذن اور آپ کا بایاں ہاتھ ہوتا قبائِ حاجت کے لیے اور اس طرح گندگی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے یعنی نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور آگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو ہی شان کاموں کے لیے استعمال کرتے اور دکھ دیگر کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا شرمگاہ کو چھونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے حاجت کے وقت منع کیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے اسی کا حکم دیتے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا یعنی دائیں ہاتھ کو کھانے پینے وزو کرنے یا شان کاموں کے لیے استعمال کرنا اور گندگی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا اللہ سخانہ تعالی سے جو آ ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی میں بماغیہ بند